شيدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَعِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن تَنَافِسُوا فِي الْخَيْرَاتِ ۖ فَابْدَأُوا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا إِرَادَتُ مُسْتَقِيمٍ صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تاریخ گمجید تقدیس مالک الملک رب العزت لا وقدریک لائق ہے کہ جس کی عبادت ہی در اصل عبادت ہے اس کی بندگی اور عبادت نل انسان دنیا اندر بھی مطمئن رہن دا ہے اور رخرت کا سکون بھی یہ منحصر ہے مستقیم خود ارشاد فرمایا میرے بندے بن جاؤ یہ سیدھا رستہ جی کسی ہو بندگی اختیار کر کے تصویر صحیح رستے تے نہیں چل سکتے صحیح اور سیدھا رستہ اللہ کی عبادت اور وہ او بندگی ہے اور سرخ روح ہون والا انسان آخرت اندر کامیاب ہون والا انسان او امیر ہو گریب ہو, گئے شیاں ہو گئے یا سفید ہو گئے یار اللہ کی عبادت نو ہی قرار دیا جائے گا وہ دن بہت جلد سڈے سامنے آن باغ آئے جس ویلے میں معیار سامنے رکھ کے ہر شخص کی زندگی نو پرکھ لیا جائے گا کہ اے کی کچھ کر کے آیا ہے یہ پلے کی کچھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, دنیا کی ہے, دنیا. دنیا کی ہے دنیا. ہر انسان اتنا کچھ, کچھ کاشت کر رہا ہے اپنی فصل بو رہا ہے بیج رہا ہے جو کچھ کاشت کیا گا وہ فصل تیار ہو گی جی قیامت دن کٹ لے گا حاصل کر گا اللہ کرے ساری فصل شرک تو پاک نکلے گی جس فصل نو شرک یا بدعت کی بیماری لگ گئی او دا کچھ بھی حاصل نہیں ہو گا کوئی فائدہ نہیں پہنچے اللہ تعالی نے مشرک دے آمال کی مثال دیتی ہے مکڑی دے جالے نال کبوت پرانی مجید اندر مکڑی دے نام سے ایک پوری سورت اللہ نے نازل فرما دی کہ جس طرح مکڑی دا جالا ذرا تیز ہوا چلے پتہ نہیں چلتا کتنے گیا انگلی نہ ذرا چھو دے وہ نشان مٹ جانا ہے بے ایم ہی مشرک دے امر جڑے نے انہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ مکڑی دا جالہ ہے اللہ ایسی ذلت اور رسوائی تو ہر شخص نو نچا لو کہ او دے آمال مکڑی دا جالہ ثابت ہو سا سبق چل رہا سی قیامت دے دن دیا ہولناکیا بارے اندر اس دن کے خطرات کے متعلق چنا گزشتہ خطبے اندر یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قیامت دے دن سورج انتہائی قریب آ چکا گا گرمی کی انتہا گی ہر شخص اپنے اپنے آم بد ود کے مطابق پسینے اندر شرابور ہو گا کوئی مکان کوئی درخت کوئی پہاڑ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو گی ہوگی جیت اندر کوئی شخص کھڑا ہو سکے جہاں سایہ حاصل کر سکے سایہ اس دن اگر ہو گا تو صرف اللہ کے ہرش ملا ہوا جلا شان ہو اللہ اللّٰ سوا کوئی چیز نہیں وہ او خوش قسمت اور خوش نصیب جنہوں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے وہ سب قسم دے بندے بیان کیے جا چکے قیامت کے مناظر جو ایک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ پریشان حال مارے مارے پھرتے ہوں گے ایک دوسرے کی تلاش اندر نکلے ہوئے ہوں گے کہ کوئی مل جائے کوئی واقع نظر آ جائے ایک منظر یہ بھی ہوگا ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ واقع ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و اکارت دیکھ کے آدمی نس جائے گا چھپ جائے گا کہ میں مینو پہچان نہ لے مینو دیکھ نہ لے یہ مختلف مناظر ہیں پنجہ ہزار سال کا لمبا دن ہے ایک منظر یہ بھی گا کہ تلاش کرتے پھرنگ گے کہ کوئی واقف مل جائے کوئی پرسان حال نظر آ جائے فرمایا کچھ لوگ آپس اندر مل کے کہنگ گے یاد اج کسی ایسی شخصیت نو تلاش کرو کسی ایسے شخص نبھو جیڑا اللہ کی بارگاہ اندر سا کچھ گزارش پیش کر سکے ساری درخواست دے سکے ساری سفارش کر سکے کہ اللہ ابھی بڑی تکلیف اندر ہاں اللہ ابھی بڑی مصیبت اندر گرفتار ہاں تو اتو سان نجات عطا کر کوئی ایسا شخص لبو جیڑا یہ بات اللہ تک پہنچا سے آخرکار فیصلہ ہوگا کہ اپنے جدے امجد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیے وہ شاید اللہ کی باردہ اندر ساری یہ بات اور اے گزارش پہنچا سک کیونکہ انہوں اللہ نے بڑے مناقد بڑے محاسن اور بڑے مقامات آلیا ادا کیتے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اس مشورے کی تائید کرے گا کہ بالکل ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو چل میدان محشر اندر اپنے باپ آدم علیہ اسلام لوگ ڈھونڈنگ تلاش کرے وہ مل جان گے موجود ہون گے ارض جان دیکھو اسی کس قسم کی مصیبت اندر مبتلا ہوں پریشانی اور بے چینی لاحق تھی سڈے باپ ہو دادا ہو سکے جدے امجد ہو سب تو پہلے انسان ہو اللہ نے تو اپنے ہاتھوں بنایا ہے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کردے ہوئے ارض کرے اللہ نے تو اپنے ہاتھوں بنایا ہے اور پرانی مجید اندر اللہ نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے خلق بے یا آدم نو میں اپنے دو ہاتھوں شیطان ہوا ہے تو انو سجدہ آسا میں تینوں حکم دیتا ہے کہ سجدہ کر کہ تو انو سجدہ نہیں جنوں میں اپنے ہاتھ بنایا بہت بڑی عظمت ہے آدم علیہ السلام دی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا جل شانو ہوا یہ بات پھر دوہرا چلا کہ اللہ دے ہاتھ کس طرح دے سن کن لمبے سن کن بڑے سن یہ ان معلوم ہے ابھی انہوں نے کوئی مثال نہیں دے سکتے کوئی تشدی نہیں دیتی جا سکتی خلق ہو گئی یا اللہ فرما دین میں آدم کو اپنے دو ہاتھوں بنایا آدم علیہ السلام علے اسلام بات یاد دلا کے کہ او نی اولاد جانا اندر اسی بھی شامل ہوا دے. کہ تو اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا تو اللہ نے سب کو پہلا نبی بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکوت شروع کی اور اس بات کی کنک عظمت ہونی چاہیے جن کی اولادوں لکھ کے چوبی ہزار کے قریب پیغمبر اللہ نے پیدا کی ایک لاکھ چویس ہزار پیغمبر علیہ السلام کی اولاد جن اور پھر اولاد یہ کہے گی بیٹے بیٹیاں یہ کہیں گے ابا جان اللہ نے تو جنت اندر رہائش رکھنے دی اجازت اور حکم دیتا یہ خوبیاں گویا بیان کی جا رہی ہیں اندر رہائش رکھن دی اجازت اور حکم دیتا اور فرشتیہ کو سجدہ کرایا تو تے بڑے اللہ دے ہاں مقامات ہیں چلو ہاں چل کے ذرا ساری سفارش کرو ساری درخواست پیش کرو اللہ سنو اس تکلیف تو نجات دے یہ سارا کچھ سنن کے بعد حضرت آدم علیہ سلام فرما دین گے اے میرے بیٹے اے میریوں بیٹیوں اے میری اولاد اس میری سارا خوبیاں سے بیان کر دیے نے کیا تو انو معلوم نہیں کہ اللہ نے مینو جنت اندر جس ویسے رہائش رکھن دا حکم دیتا دتا سے فرمایا تھی اے آدم تو اور تیری بیری ہبا علیہ السلام جد مرضی جنا مرضی کھاؤ پیو والا تک را باہ شاہ قریب نہ جانا یہ نہیں تو معلوم کہ میرے اللہ نے میری یہ حکم د اولاد کرے گی ہاں آپ جان بالکل ٹھیک ہے اللہ نے یہ حکم دیتا تھی سر فرمان کے پھر میں کیتا کی اللہ نے منع کیا پل نہیں کھانا یہ قریب نہیں جانا لیکن شیطان مسلسل سارے پیچھے لگا رہا بزل لاہد شیتان شیطان رہا پسلان کا رہا قسم کھا کھا کے جھوٹے واہ سبز دکھا رہا آخر اپنی مکاری اور اندر ہو گیا اے میری اولاد یہ معلوم نہیں کہ اسا دونوں نے اس درخت کا پل کھا لیا اور سادہ حشر, حشر کی ہویا اللہ نے قرآن اندر دسیا سابقہ امت اور قوم بھی دسیا ہوا جس ویسے پھل کھا لیا کہ اللہ نے فرمایا آدم دونوں جنت کا لباس اتار دیو ننگے اور براہ نہ کر دیتے ہیں لباس ہوں دوڑے پھر دینے جنت اندر درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہ ڈکتے پھر دینے اور اپنا پردہ کر دیں پہلا اثر حکم مل گیا رہندے قابل نہیں رہے جتر جاؤ نکل جاؤ زمین تے چلے اور زمین تے جس ویل بھیجا گیا تین سو سال تک سڈے باپ اور ساری ماں کی آپس اندر ملاقات نہیں ہو سکی ایک نسے جگہ سے اتار دیتا گیا دوسرے کسی جگہ اس واقعہ پسے پردہ لوگ نے بڑی بڑی کہانیاں اور بڑے قصے کھڑے ہوئے کہ آدم علیہ اسلام جس و جنت دیتا گیا دیا رہے اپنے گناہ گنا اعتراف اور اقبال جرم کر کر کے مافیا منگتے رہے کوئی صورت معافی بھی نظر نہ آئی اچانک نگاہ اس طرح اٹھی کہ اللہ دے عرشتے ایک نام لکھا ہوا نظر آیا ایک کہانی بنائی نگاہ جسے اٹھی کہ اللہ کے ارش ایک نام لکھا ہوا نظر آیا اور وہ او نام سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے تو سوچیا کہ اے نام تو کسی بڑی محبوب ہستی کا ہی گا نا جا اللہ نے اپنے لکھوایا قبول ہوئی اور معافی ملی ایک کہانی کری ہوئی. قرآن دے بھی خلاف حدیث دے بھی خلاف. اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا آدم جس ویل رو رہے سن اپنی اس غلطی سے پچھتا رہے سن ندامت ہو رہا کہ ایک ہی کر آدم ہی کلمات اللہ نے خود آدم نو کچھ کلمے سکھائے آدم نو توبہ طریقہ کرسیا آدم نو کچھ الفاظ سکھائے وہ رب نے علیہ السلام اگر بات یہ نہیں ہوں دی تو پھر بھی کوئی گنجائش تھی کہ شاید وہ یہی کلمہ ہو گئے یہی الفاظ ہوں دی. ایک بہانہ بنا دیتا اتھے دیکھن دا اور دیکھ کے آدم سمجھ گئے علیہ السلام اللہ تھی کہ کیسے, کیسے مختری زرو گو اور اسلام اندر لوگوں جھوٹ سنا سنا کے اللہ نا تو ہٹان والے علماء سو پیدا ہونے نے پتا تو جانتا بھی نہیں نواس کو آخر تک پہنچایا ہے ایسے نہیں کہ کچھ کلات آدم بلکہ وہ سکھایا آدم نے ربنا زلنسن و اے نے وہ کلمات جڑے آدم علیہ السلام ساری ماں حضرت حوا علیہ السلام دونوں پڑھ پڑھ کے اللہ کو مفی منگتے رہے اور تین سو سال لگ گئے معافی ملن اندر توبہ قبول ہونا یہ اللہ کی شان ہے نا توبہ قبول کر لے کہ ادھر زبان چو بات نکلے تو اسی ویلے کر لو دیر لگا دے دیر لگا دے اللہ کسی کا پابند سے نہیں समद है उसे तीन सौ साल लग गए गया कबूल हो रो रहे हैं जलमना ना असा अपने आप से बड़ा जुलम किया तेरा कुछ नहीं बिगाड़िया तेरे फरिश्तियों का कुछ नहीं बिगाड़िया किसी होर का कोई नुकसान नहीं किया ظلم نا نا اپنی جان سے ضلع اور حقیقت یہ ہے کہ جس ویل کوئی شخص گناہ گنا ہے اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے جنا کرتا اور جد نیتی کرد ہے کوئی شخص کسی کا کچھ نہیں سنوار اپنا ہی سوار دا ہے جو کچھ سوار یہ بات بھی اللہ نے قرآن اندر بڑے واضح الفاظ اندر فرما دیتے فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رب اپنے بندیا نہیں کرے گا کہ نیکی کسی بھی ہوگی اجر کسی نو دے دے دے، گناہ کسے نے سزا کسی مل جائے یہ اپنی جانا تو بڑا ظلم کیتا ہے تیری نافرمانی کر کے اس ہدایت اور بلا کے ل جی ہوں تو ساڑی اے یہ درگزر نہ فرمائی تساڑے تے اپنی رحمت نہ من نقصان ہی نقصان اٹھاواں گے سامان کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچ سکتا اے تن کو الفاظ جڑے اللہ نے خود آدم آئے اسلام نکھائے وہ دے رہے تین سو سال ہے اللہ نے دی اتھے ملاقات کرائی چونکہ بڑے روئے معافی منگی خلوص دل نال اقبال جرم کر دیا ہوا احساس ندامت قائم رہا اللہ نے فرمان اور کوئی. آدم علیہ السلام اپنا سارا واقعہ اولاد نو دسنگ گے اے ٹھیک ہے اللہ نے مینو اپنے ہاتھوں بنایا اللہ نے مینو سب تو پہلا نبی بنایا اللہ نے مینو جنت اندر رہائش اجازت اور حکم دیتا اللہ نے فرشتیاں کولو میں نے سجدہ کروایا یہ باتوں سارا ٹھیک نے میری ہو لیکن تک نہیں کہ میں کی کیتا اور پھر میرے نام کی ہویا حالانکہ توبہ قبول ہو چکی ہے معافی مل چکی ہے یہ باوجود فرمان گے ہاں ارا گئی لسط ہونا کا میں رب دے سامنے جا کس طرح جا کہ منہ لے کے اپنے رب دے د تھی کسی تلاش کر لو کسی ہوس تو اپنے رب کو بڑی شرم آدھی میں کون کہ آگ مالے گیش اجے واعے نا کہ بس تھی ساری نظر نیاز دینے رہو ابھی جانیے رب جانیے تکر آپ ابھی اتنے سب کچھ کر لوگ بھی پتہ نہیں کوئی اسمبلی سمجھا ہوا کہ اتنے خریدو کروکت ہو جائے گھوڑے بک جان گے اور خرید لے جانے گھوڑے بھی توہین ہے ایسے لوگان دے بارے اندر لفظے گھوڑا بولنا انسان ہو کے جنہاں دا کوئی دین ایمان ہی نہ ہو گھوڑا تو ایماندار ہے اللہ دا موتی اور بردار ہے گھوڑا کہنا گھوڑے کی توہین ہے ایسے انسانوں کے بارے اللہ فرما دے لا بائی ولا ولا شفا دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے کوئی خرید و فروخت نہ کوئی سوداگر نظر آئے گا نہ کوئی خریدار لبے گا کسی نے پلے پیسے نہیں ہونے خرید خریدنا کر دے پوچھ کرنسیاں تو سارا منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں. لا بھائی خرید فروخت نہیں ہو سکے دوست دوست دشمن بن چکے ہونے دوست نو دوست پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دے گا کہ اللہ نافرمانی میرے کو اے بندہ کرا دا رہا یہ میرا دوست کروا دا لگ کے میں نماز نہ پڑی میں گپا مارتا رہا میں اور دوستی قائم ہو گئی الحبا شخص جائے محبت محبت سے نیک نل کھڑا ہوئے گا بد نل محبت سے لا بھائی فیہ ولا نہ نخریدو فروخت دوست سفارش کر سکے بابا انکار سفارش واسطے نہیں جا سکتا مینو تے شرم آئی میں رب کو کس طرح جا میرے احسان اور انعام فرمائے سن میں جیسے سامنے کس طرح حاضر ہوگا اور منہ دکھاوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑے مایوس ہو جان گے بڑے پریشان ہو جان گے کہ او ہو یہ گل نہیں بنتی پی بھائی پھر ایک مدت گزر جائے گی اسی پریشانی اندر اسی تکلیف اندر پھر آپس اندر مشورہ کریں گے کہ کسی کو نہیں چلو آخر رائے اے سامنے آ گئے کہ مشورہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلو وہ آدمی سانی ہیں ایک دفعہ انسان آبادی او تو دوبارہ شروع ہوئی ہے ساری روئے آگاب آ گیا سیلاب آ گیا سارے نا فرمان تیل کر دیتے گئے کہ وہ چند افراد بچے نوح علیہ السلام کی کشتی اندر سوار سن یہ واقع قرآن بڑی تفصیل نے تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اِنَّ لِكُلَّ اللہ نے دعا منگیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن اندر اللہ نے بیان کی تھی انہوں نے دعا منگی ربل من اللہ میری دعا یہ ہے میم ستا مینو گالیاں دیں مجھے پتھر مار دے ان کا ہم اگر انہوں نے مزید مہلت ملی یہ تو جہرے چند آدمی تیرے تے ایمان لے آئے لیا مینو نبی وہاں نے منیا ہے تیرے احکام کی پابندی کر رہے ہیں اے انہوں نے بھی پکڑ پکڑ کے پھر گمراہی دی طرف لے جان گے انہوں نے بھی کافر بنا دیں کتنے ڈرا دمکا کے کسی نو چمک نہ یہ دو ہی سہولت نے نا یا کسی نے ڈرائیاں جا رہے ہے کہ تیرے نال کر دیا گے او ہو جائے گا اور دا انجام تین پتا نہیں وہ دیکھا نہیں تو یا پھر چمک ہے سام لالچ ہے یہ وتی ظالم انسانوں کا شروع تو ہی چلایا کہ او نیک لوگوں متقی اور پرہیزگار لوگوں اسی طرح ہی پریشان کرتے رہے اسی بھی یہ دعا کرنے علیہ السلام دی اللہ جی یہ نو ہو وقت دیتو تو یہ اتنے پتا نہیں اور کچھ ہوسے یہاں لے پڑ نو سمجھ لو اللہ ساری دعا بھی ہوگی اِنَّكَ انتظار عبادت بالکل وہ نقشہ سامنے آ ہے کہ جی یہ ملی تو اے پتا نہیں نسلوں بگاڑے کس طرح بےڑا گھر کرنا یوم حساب لے لیا مہ لو والے اسلام نے دعا کی تھی اللہ علیہ نے وعدے کے مطابق دعا قبول فرما فرمایا مک دی سفارش نہ کر نا ڈوبا نشانی اور علامت دس دمرونا وپار تور حکم دیتا کہ ایک کشتی بنا ل بڑی کشتی بنا جر ساتھی سارے بیٹھ سک اور ہر جانور دا ایک ایک جوڑا بھی بیٹھ بنی ایک جی کشتی بنا کشتی بنانی شروع کر دی اور ایک بلند جگہ کے بیٹھ کے کشتی بنا رہے نوح علیہ السلام جی آلے جانے نے سیانے نے بابے کا او کام نہیں چلیا چل کہ انہیں ہن کشتیاں بناؤ کا کاروبار شروع کر لیا. لیکن بڑھا آدمی ہے نا نوزب اللہ گل کے سارا کچھ قرآن اندر موجود ہے بڑھا آدمی ہے نا یہ ہن اصل ٹھکانے نہیں رہی کشتی بنا سی کتے سمندر دے کنارے تے بیٹھ کے بنا وا یہ اتنے ٹبے ٹھیک کشتی بنا شروع کر دی اتنے پانی کتوں آ جانا اللہ نے فرمایا نو کوئی جواب نہیں دینا ہے جو مرضی بق دے رہے صرف اینی اجازت دیتی کہ یہ کہہ دے اث کرو کما تس کروں تمسکر جڑا اڑا رہے ہو میرا مذاق جڑا اڑا رہے ہو وقت آ جائے گا تہن جواب مل جائے گا کشتی تیار ہو گئی نشانی اور علامت اے رکھی گئی تھی نو جس نور پکانے جس طرح کوئی چشمہ ابلتا ہے چشمے اگاب آ گیا ہے، ویلے اپنے ساتھی نو اپنے من کشتی اندر سوار ہونے کا حکم دے دینا اور ہر جانور دا اک اک جوڑا بھی کشتی اندر بٹھا لینا بس میری سپرد کر دینا اس کشتی دا. جس ویلے یہ علامت ظاہر ہوئی ساتھی بیٹھن کا حکم دے دیتا ہو کشتی اندر بیٹھ گئے جانوروں دا ایک ایک جوڑا بھی بٹھا لیا اندر خنزیر بھی شامل ہے کتاب بھی شامل ہے گدا بھی شامل ہے جو جانور بھی اس ویلے موجود تھا سارے بٹھا لیا ایک ایک جوڑا ساتھی بیٹھ گئے جس ویلے خود بیٹھن لگے نے تو بیٹا سامنے نظر آ گیا بیٹا نظر آیا بیٹا نا پرمان جسے بلا بلایا کہ وہ جی میں کشتی اندر سوار نہیں ہوا گا تھی جیڑا یہ پانی دس رہے ہو آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے ایک پانی کن آ جائے گا جائے. بڑا سمجھایا. لَا الْيَوْمَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا <مَرْرَحِم> بیٹا اج کسی بچنا وہی بچے گا جی میرے ربت ہے جنو میرے اللہ نے بچایا نو علیہ پاس پہنچ کے قرآن نے اس بات کی گواہی دلا اللہ, اللہ فرماند نے کہ سڈے بندے نوح نے علیہ السلام اپنی قوم نو سو سال تبلیغ کی کوئی معمولی افسا نہیں تنخواہ نہیں ہو چیز نہیں لے مزہ کوئی اجرت کس قسم کی تبلیغ کی جتھے بھی جانے سن جا کے لوگوں کہ میں تو تبے کو لوگ کچھ نہیں کوئی میرا مووضہ نہیں کوئی میری مزدوری نہیں میری خدا واپس گل سمجھ لو مزدوری میں اپنے رب کو لوا گا دے اس قسم دی تبلیغ بے لوچ بغیر کسی لالچ دے بغیر کسی تما اور ہرس دے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی یہ ساریا باتیں انہوں کے سامنے کر کے تے پھر گزارش کرے کہ تھی چلو اللہ کی بارگاہ سفارش کرو سانو ایس تکلیف اور مصیبت تو اللہ نجات دے دے نوح علیہ السلام اپنا یہ واقعہ بیان کرنگے کہ پتہ ہے میں ایک دعا کیتی سی اللہ نے اس دعا نو قبول فرما لیا میری قوم تے پانی دا عذاب آیا سیلاب آیا تے پھر تو پھر پتہ ہے کی ہویا سی اور خود بیان کر گے کہ میں اللہ دی بارگاہ ادر ارد کی اللہ یہ ہے سلاب آ آگیا ہے آج بچنا کسے نہیں؟ سب بیٹا میرا، ان آ من ہے جس بیٹے نو کہہ رہا تھا نا لا امر اللہ اللہ رحیم کہ اج اللہ نے جدے سے رحمت فرمائی ہو ہی بچے گا اور وہ او کہہ رہے تھے کہ میں دوڑ کے پہاڑ سے چڑھ گا اللہ نے سان فرمایا و حال نہ منل مغرفی گفتگو ایک ایسی لہر گر غرق کر دور دلے اسلام فرمان گئے تتا میں اس ویلے کی کیا سی میں میرے جواب کی ملیاتی اللہ تو تے میرے وا کہ اے نو نجات دا تین بچا لوا گا تیرو بچا لوا گا تیر من بچا لوا گا کشتی جانور گا نا کل الحق اللہ تیرے وعدے تے سارے سچے نے مگر میرا پتر تے میرے سامنے ڈب گیا وہ غرق ہو گئے اگو جب ملے ابھی پرواہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ نو؟ اندر کوئی شک نہیں کہ وہ تیرا بیٹا تھی، تیری اولاد تھی، لیکن وہ او تیرا نہیں بنیا جڑا میرا نہیں تو اپنا کیوں کہہ رہے انی روسوا لے وہ بد عمل سی کون ہے پیغمبر دا بیٹا نوح لوہ علیہ السلام اگر بد امر ہے اللہ دا را فرمان ہے کہ اللہ فرمانے نے جڑا میرا نہیں اپنا کیوں کہہ رہے ہیں وہ تیرا بھی نہیں تیرا بیٹا ٹھیک ہے لیکن وہ تیرا نہیں میرا نہیں فلاں انی آئے جو کا انت خون منل جا من لی اللہ فرمانے نے اے نوح علیہ السلام ہوں تئی ہو کہ اللہ میرا بیٹا ڈب گیا اللہ میرے سامنے گروپ ہو گیا واقع سارے سچے آئندہ اگر بغیر سوچے سمجھے ایسی کوئی گل کی تھی تی یاد رکھے نصیحت کرنا کہ ایسی گل کرے گا تی میں نبی سپ چو کھ کے جاہلا سپ اندر کھڑا کر دیا یہ قرآن چلہ چل نے بیان کی تا انی کا انتقون من الجاہلی اجے بھی کر گا کہ تُو گلن کوئی گنجائش ہے میرے اللہ کو جا کے سفارش کرن دی میرے نلتے اے واقعہ پیش آ چکا ہے میں کہڑا موہ ل کو میری اپنے رب کو جاندہ بڑی شرم آدی ہے قرآن اندر اللہ نے یہ بیان کر دیتا ہے کہ نوح نے فون معافی منگی اللہ میں بھول گیا اللہ میرے کو ایسا سوال ہو گیا اللہ نے فرمایا جانو معافی مل چکی ہے یہ باوجود فرما دے ہبو الا گئی ہونا کا میں نہیں جا سکتا مینو اپنے رب کو جان دیا شرم آدھی ہے میں کہڑا منہ جا کے دکھاوا گا تھی کسی چلے جاؤ میں نہیں سفارش کر جس ویلے یہ جواب نو علیہ السلام کو لو بھی مل جائے گا پھر مایوسی چھا جائے گی اس سے ہی تکلیف اور مصیبت اندر مبتلا لوگ ادھر در ادھر سر دے رہیں گے ایک عرصہ گزر جائے گا پھر مشورہ ہوئے گا کہ ہن ہوں کسی ہو تلاش کرو کوئی اور ہی لب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مل کے مشورہ گے سوچو بچار کر فیصلہ یہ گا کہ حضرت ابراہیم کو دا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے اور واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ ہاں بڑا درجہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ یہ اعلان کیا ہوا ہے اللہ نے ایک یار بنایا اور وہ او ابراہیم ہے علیہ اللہ نے خلیل بنایا دوست بنایا اور وہ او ابراہیم ہے جن اللہ نے اپنا دوست بنایا علیہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اسا اپنے بندے ابراہیم دیاں بڑیاں آزمائش کی دیاں. اپنے رب بندے دے بڑے امتحان لائے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحان لائے تھا. لیکن او بندہ بھی ایسا نکلیا کہ ہر امتحان اندر کامیاب ہی ہوا ہر آزمائش اندر پورا ہی اتریا وہ کتے ڈولیا نہیں او دے پائے وہاط اندر کوئی لگزش نہیں آئی یہ اعلان قرآن اندر موجود نے سارے ابراہیم <فَأَتَمَّهُن> نے بڑی بڑی اندر پایا لیکن ابراہیم ثابت قدم دیا کدی بیٹے کی قربانی منگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بیٹے دی گردن سے چھری چلا دیتی ہے وہ لوگ جنہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے نے وہ اس واقعے نو کی کہنگے کہ ابراہیم نو پہلے ہی پتا تھی کہ بیٹے نے زبر تے ہونا نہیں دا چلو یہ پھر ایک ڈرامہ کیتا نا ابراہیم علیہ السلام نے نو باللہ اللہ پہلے ہی پتا تھی. تھی تے تعت یہ بن رہی ہے کہ بیٹے نو فرمایا ہے بیٹا میں دیکھنا پیا کہ تیری گردن سے میں چھری چلا رہا تیرا کی خیال ہے اس فرما پردار بیٹے نے فوراً کیا جے اے اللہ کا حکم ہے صبر سے پوری طرح صبر کرانگا تھی جلدی کرو دیر نہ لگاؤ بیٹے نہلا دلا کے صاف ستھرا لباس پہنا کے لیا چل پہ مکے تو نکلے شیتان لن نے پوری کوشش کی اس قربانی تو روک دے لیکن ابراہیم علیہ اسلام سابت قدمی نل پہنچ گئے میدان اے منا اندر جا کے بیٹے نٹا لیا لٹا کے گردن پہ چری چلان لگے نے تو بیٹا ابا جان ذرا ٹھہرو میری ایک گل سن لو پرمایا ہاں بیٹا دس بیٹا کہن لگا کہ تھی اپنی اکی تک کپڑا بن لو کوئی ایسا نہ ہو رہے کہ چھری میری گردن تے چلن لگے تے سزر ایک دوسرے مل جانے ہاتھ رک جائے محبت غالب آ جائے ابراہیم دے جگر چھوٹے جی ہیں بڑی تجویز معقول سی فورن اکھی تے کپڑا بن لیا جسے کپڑا بن لیا اور پھر لگے چوی تے بیٹا آ گیا ابا جان ایک گل ہو رہے فرمایا ہو کی کہن لگا اسماعیل علیہ السلام اسمایل اسلام کہان میرے ہاتھ بھی دونوں بن دے تے پیر بھی دونوں بن دیو میں صبر سے انشاءاللہ ضرور کروں گا لیکن کتے کسی بےخبری چھت ہل کے یا پیر ہل کے لگ جائے میں قیامت دے دن گستاخا چمار ہو جان نکلنی ہے آخر جانور کس طرح تڑپتا ہے ایک ایک رگو ریشے چ جان نکل رہی ہوتی جس ویسے بڑے خوش ہوئے اس تجویز سے بھی عمل کر لے ہاتھ بھی بن لے دونوں پیچھے تے پیر بھی بن گئے لے کپڑا بنے ہوئے اے سارا کام ہوں اللہ کروا رہے ہیں لے اسلم وطن لہ ل اللہ فرمانے نے جس ویلے باپ بھی بیٹا بھی دونوں فرما بردار بن گئے دونوں نے ساری اس بات پوری طرح تسلیم کر کے عمل شروع کر دیتا تے دے بال زمین تے نے علیہ السلام تے گردن اپنے والو چلا دیتی اس والے حضرت جبریل یہ جنت اندر پلتا رہا ہے یہ اسی مقصد رکھا جلدی پہنچ اسمایل گردن چھریوں ہٹا دے دبے کی گردن تھلے کر دے بابا دے جن گردن کٹ رہی ہے خون نکل رہا ہے دل اندر خوش ہو رہے نے اللہ تیرا شکر ہے جیڑا تی حکم دیتا دی میں او پورا کر رہی ہوں اپنی طرف بیٹے نو ذبح کر کے خوش ہو کے اکی تو جسے پٹی اتاری حیران پلیا ہوا بچا والے نے بچایا ہے ابراہیم نے کوئی قسر نہیں چڑی علیہ ہسلا اور حضرت ابراہیم علیہ ہسلا پہلے معلوم نہیں تھی کہ یہ کچھ ہونا ہے ورنہ یہ سارا کچھ ہی ایک فراڈ نظر آو ز اللہ نے جس, جس امتحان اندر سچیا جا رہا فرشتے باری باری آ رہے ہیں حضرت اگر حکم دیو ہوا والا فرشتہ آیا جن اللہ نے ہوا سے مسلط کیتا ہوا حضرت اگر اجازت دکم ہو، ہو، تیز ہوا چلا دیا کہ اے یہ جیڑی اگ تاستے جلائی گئی ہے یہ اڑا کے یہاں لوگانیاں بستیاں اور شہر ساڑ کے رکھ دیاں دیا یہ اس اگس کر دیا جے اجازت دے ابراہیم آئل اسلام فرما دیں اللہ نے بھیجا ہے یا آپ پہ ہی آیا ہے عرض کی جی میں خود ہی آیا اللہ نے تے حکم نہیں تے فرمایا پھر جا پھر تری ضرورت نہیں اللہ پتہ ہے نا جو کچھ میرے نال ہو رہا ہے فرشتے نے کیا جی اللہ نو کیلی چیز دا پتہ نہیں تو فرمایا پھر اپنے آپ کیوں آ گئی جا تیری ضرورت نہیں ایک فرشتہ ایک فرشتہ کسے کی پیشکش قبول نہیں کی ابراہیم علیہ اسلام نے وہ در مشورے اے ہو رہے ہیں کہ جلدی کرو آب نو ہور تیز کرو حتیٰ کہ اس خبیث نے اس لعین نے اے حکم دے دیتا کہ ابراہیم دے کپڑے بھی اتار ہو جلدی ہو دیر نہ لگ جائے یہ برہنہ کر کے ننگا جسم کر کے پڑ ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے بھی اتروا لیا ننگا کر کے اب اندر سٹیا گیا یہ یاد ہوے گا اسی مضمون دے آغاز اندر عرض کیتی سی کہ اللہ نے سارے انسانوں برہنہ اور ننگا اپنے سامنے حاضر ہونے حکم دین قبر چو نکل کے ننگے بغیر لباس حاضر سب تو پہلو جنت کا لباس لیا کے جنہوں پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہونگ اسے قربانی دے عوض اب اندر سچن لگی ابراہیم دے کپڑے بھی روب اندر آیا فرمایا کہ میرے رب نے میرے واسطے یہ کچھ لکھیا ہوا ہے وہ پتا ہے میرے نال ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو جو ہوں گے کے کئی امتحان لے ابراہیم علیہ السلام لیکن پورے اترے یہ سارے واقعات بیان کر کے اپنا مدعا آسنگ لوگ اسی تسی سڈے تو پہلے سڈے تو بعد آن والے سارے موجود ہون گے اور کہیں گے حضرت اللہ جان تا بڑا درجہ ہے اللہ نے تو بڑی عزت بخشی ہوئی ہے بڑا مقام ہے تا تیسری چل کے اللہ دی بارگاہ اندر وارگاہ سفارش کر دیو کہ اللہ سن تو نجات دے دے اس تکلیف تو سان کر سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان گے تو سنیا نہیں تھی تے امبیا نے تصیا نہیں تھی کہ میری طرف تین جھوٹ منسوب کیتے گئے تین باتاں ایسا ہوئی کہ جڑیاں ظاہر اندر اس طرح لگے کہ اے جھوٹ ہیں لیکن حقیقت نہیں سن مگر پیغمبر کے بارے افواہ بھی اٹھ جائے کہ انہیں جھوٹ بولے پاوے نہ بھی بولیا ہوگے یہ می کافی ایک رنگ دار کپڑا ہوگا کوئی داغ لگ جائے میل لگ جائے کہ وہ چھپی رہتی سماج آدھی سفید کپڑے سے ذرا جہاں بھی کوئی داغ یا میل ہوئے تو دوروں ہی نظر آ جائے پیغمبر کی مثال سے سفید کپڑے کی طرح سے پیدائش تو لے کے دنیا تو رخصت ہون تک اونا دی اللہ نے کوئی حرف نہیں باتیں مشہور ہو کہ ابراہیم نے بولے اللہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام وہ تین واقع دسنگ دس بیان کرنا کے زمانے اندر ابراہیم علیہ السلام دی نبوت کے دور اندر ایک ظالم بادشاہ تھی انہیں اپنے کارڈے چھڈے ہوئے کتھے کوئی مرد اور کوئی عورت جانے وہاں نظر آ جانے کٹھے جا رہے ہیں وہاں جا کے پوچھ دے کہ تا آپس کی رشتہ ہے اگر تے او کہ وہ کہہ دیندے میاں بیوی سے عورت عورتوں پکڑ کے لے جاندے بادشاہ دے پیش کر کرنے وہ اپنے حرم اندر شامل کر لیں جی کوئی یہ کہہ دینا کہ اسی دونوں پہن تے دے دے اے دونوں بھن پائی ہاں پھر وہاں چڑھ دیں انہوں نے اجازت دے دے یہ تھوڑا جا فرق رکھا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے نال جا رہے ہیں انہوں نے پکڑ لیا پکڑ کے لے آئے جسے پوچھا گیا کہ اے دنال تیرا کی رشتہ ہے اے کون ہے ایسی بیوی لیکن اسے بیان یہ دیری بھن یہ ہوں جھوٹ نہیں آدم علیہ اسلام اور ہبا علیہ السلام دی اولاد ہون دے کے نا ناطے ساری دنیا دے انسان آپس اندر پہن پائی ایک باپ اور ایک ماں دی اولاد نے نا قرآن اندر اللہ نے یہ بیان کر دیتا یا خلک نہ پوری روئے زمین دے انسانوں تے سارے دی ماں بھی ایک جی باپ بھی ایک ج یہ کنایا کہ یہ میری بھنڈ مشہور ہو گیا ابراہیم نے جھوٹ بولے جھوٹ حالانکہ بولیا نہیں یہ نشریعت کی اطلاع اندر توریا کیا جاتا ہے کہنایا دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی قوم نے ایک دفعہ کیا کہ اے ابراہیم چل میلے سے چلیے وہ بھی میلہ ہے تے فلاں فلان اس قسم دے میلے بڑے منادے سجا دے ہوں اس قسم دے چاہے لوگ شروع تو ہی چلے آ رہے ہیں میلے کے پجاری اور میلوں کے شوقین ابراہیم چل میلے تے چلیے تھی کلا ہی بیٹھا رہے گا چل ذرا رونق ہوئے گی گپ شپ ہوگی تو سارے نال تر گا میلے تے چلیے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں جاب دا اینی شکیم بیمار ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں جانا حالانکہ بیمار نہیں سن یہ کنایا کی سی کہ جڑے کام تھی کرتے پھرتے ہو وہ کم کرن تو میں بیمار ہاں کم میں نہیں کر سکتا یہ میلے چیلے یہ کھیل تماشے اے کم کرن تو میں بیمار ہاں میں معذور ہاں میں اے کم نہیں کر سکتا اینی سکیم کہہ کے جان جڑا دیا تیسرا واقعہ اے ہوا کہ جس ویل قوم میلے چلی گئی ساری انہوں کی عادت سی کہ جاندے سن میلے اپنے دے سامنے تین سو سٹ جہاں بہت بیت اللہ اندر سجائے ہوئے سن انہوں کے سامنے نظر و نیا دیا چیزاں رکھ جاندے سن کھان پین والی او اسی طرح رکھیاں چیزاں چلے گئے میلے تے عقیدہ اے سی کہ سی واپس آن تک اے تبرک بن چکا ہوئے گا آواں گے خود بھی کھاوا گے دوستان بھی آج بھی کلاو اس قسم کے تقسیم ہونے پھر ہوتے چڑھا کے بتانے چڑھا کے بت ہی نہیں وہ رکھ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام پچھے کلے رہ گئے انہوں نے موقع نیمت سمجھیا ایک کلہاڑا لیا کسی بت نک وڈی کردے اس طرح ٹنگ دیا بیت اللہ اندر حشر ہو گیا انہوں کا قوم جس ویل میلے تو خوشی خوشی واپس آئی پہنچی کہ چلو جی ہن تبرک لیا کھائیے تقسیم کریئے دروازہ کھول کے اندر بڑے معاملہ ہی کچھ ہوا دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہوا مختلف آر کوئی تے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی آپس اندر لڑائی ہو گئی ایک دوسرے لڑ کے یہاں کا اے حال ہے اے چاہتا سی میں او چیز کھاوا ان میں اے کھاوا آپس اس لڑ پائے نے ایک دوسرے اس طرح اے حال کرتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ تو ایگے ہے ہی نہیں یہ آپس اندر کسے لڑ سکتے ہیں گل چلدی چلدی ایک بندہ کہیں لگا سمے نہ پتہ یس لو ابراہیم اتر جڑا ایک سر فرایا جا نوجوان ہے نا ابراہیم وہ یہاں کے خلاف کدی کدی گلا کر یہ کام ان کہ لگے بالکل ٹھیک ہے آؤ لیاؤ تو لب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تلاش شروع ہو گئی انہوں نے پکڑ کے لے آئے کہ ابراہیم اے دیکھ ایبا اے تلاوہ ربا نال تو اے کچھ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے انچو یہ کی ہوا تص شہ یہاں کو منگتے رہتے ہو یہ نظراں نیازاں دے رہے ہو تو یہ بڑے خوش سن اینا کلو پوچھو کہ یہ ہوا کہ براہیم تنگا بلا سیاح ہے یہ بولتے ہیں یا سنتے اللہ یہ تو سن نہ سنتے نے نہ بولتے ہیں یہاں کوئی پوچھیے وہ کلاڑا سب تو وڈے بت کے کھدے چنگیا ہوا سی نا ابراہیم آلے اسلام کہیں بلفالہ کبھی نے کہ یہ کام یہ اللہ نے کرایا تھی نا تیودے تو واقع کون ہو سکے بظاہر یہ ہے کہ ایس وڈے نے کیتا کرایا ہونا لیکن اشارہ اے سی جی کہ یہاں نے کسی وڈے نے کرایا ہونا یہ کام کرایا اللہ نے کہنے لگے یہ سنتے نہیں نہ بولتے ہیں موقع مل گیا تبلیف کرن کا مبلک موقع چاہیے فرمان لگے الا کم والے ماتا بدھو ندو نڈے تب اللہ کی لانت جنہیں جھوٹیاں دے پوجتے انہوں سے بھی اللہ دی لانت جڑے سن دے نہیں بول دے نہیں تو پھر وہاں منگ دے کی وہ نہ کوئی جب دن کسی سوال کا تو منگنے کی جی شرم نہیں آگے افسوس ہے یہ تین واقع بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام فرمان کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولے بھئی میں اللہ کو نہیں جا سکتا تے تھی جی شرم اس حبو علا کسی چلے جاؤ میں سپارش کر سکتا جواب دے گسا اگے چلتا ہے ان شاء اللہ بشر زندگی مسئلہ پورا سنایا جائے گا حدیث بھی روشنی اندر بیان کیتا جائے گا. اللہ اس دن بھی تیاری بھی عطا ایک دو مسائل دوستان نے دریافت کی پوچھا ہے کہ نماز تو گانا جڑیے ایک کنے سفر تو شروع ہو جاتی اور آدمی پڑھ سکتا ہے صحیح حدیث کے مطابق اگر کسی شخص نے اپنے شہر کی حدود نکل کے شہر کی حد تو باہر نکل کے ہوں شہر پہ ایسے بڑے بڑے نے کہ پنجی پنجی تی تی میل شہر ہی چلے آ جاندہ ہے شہر دی حدود تو باہر نکل کے اور حدود کا تعین موجودہ دور اندر محسوس چنگی تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک حد مقرر کی تھی کہ تو اے شہر شروع ہو باہر نکل کے اگر نو میل کم از کم سفر کرنا ہو شریعت نے نماز قطر کرنے کی اجازت دے ضروری نہیں کہ نو میل سے جا کے ہی نماز پڑھی جائے حدیث اندر ایک واقعہ آ ہے صحابہ بیان کرتے رضوان اللہ علیہ کہ ابھی مدینہ منورا تو مکہ مکرمہ کی طرف چلے تے جس لئے اپنے شہر دی حدود تو باہر نکل گئے تے نماز کا وقت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھائی زور بھی اثر بھی جمع کر کے بھی اسی پڑھی تے دو رکتہ زور دیا پڑھیا دو ہی اثر دیا پڑی تو کئی مسلے واضح ہوں ایک تے جمع کی نماز مسافر نو جمع کرنے کی اجازت ہے زہر اثر ہو سکتی ہے اثر نل جمع ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے مغرب عشاء نل عشاء مغرب نل لیکن صبح نبہ نماز نل جمع نہیں لوگوں یہ عقیدہ ہے کہ نماز جمع نہیں ہو سکتی چنانچہ وہ او بدبخت اور بدنصیب حج نصیب دوران بھی جمع نہیں کرتے کیونکہ جاہل مولویا نے پڑھایا اور سکھایا یہ ہے کہ نماز جمع نہیں ہوں حالانکہ اللہ کے رسول نے جمع کی کے پڑھائیاں مدینے تو نکل کے دو رکھتا دی زور تے دو ہی اثر دیاں پڑھیاں نہ زور تو پہلے سنتا پڑھیاں نہ بعد والیاں سنتا پڑھیاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دسیا جانا کہ فرض ماف ہو جاندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے نے سنتوں سے پیغمبر دیا معاف ہو چاہیے جہالت ہوں منہ ثبوت ہے پڑھیا دستے نے کہ سانو اپنے گھر سامنے نظر آ رہے سن یعنی اجے دور نہیں گئے کہ گھر جہے نے وہ نظر تو او ہو جائیں شہر کی اپنے مہینے دی حدود تو باہر نکل گئے نا نظر آ رہے ہیں کہ ابھی قصر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ اے ہے کہ اپنے شہر دی حد تو نکل کے نو میل کم از کم سفر کرنا ہوئے کہ جتنے بھی نماز دا وقت آ جائے اتنی نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے اے چالی میل والی پنتالی میل والی کوئی حدیث روئے زمین تے موجود نہیں میں چیلنج کرنا یہ فقہ نہ مسئلہ ہے اور فقہ دا اسلام نہ کوئی تعلق ہی نہیں اللہ برسول فرما گئے سرکتو فیکم امرئین لن تظلو ما تمسکتم بہما میں تو ہمیں دو چیزیں دے کے جا رہے ہیں جد تک سنت نمونہ کی کتاب سامنے رکھا جی گمراہ نہیں ہو سکتے تیسری کوئی چیز دی نے گلا کپڑے نا چھو گیا، چھٹا مار لگا خوشک مار رہے گا اگر خوشک لگ گیا تو نہیں کرنا